اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ہے کہ کام سے انہیں ڈھیل ناؤ دے رہا ہے مگر اسی دن کے لیے جس میں